سيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جأنم يسلعها مَتُوبُرا وَلَمْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَتَعَالَى لَهَا سَعْيَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سعيهم ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف تنجید تقدیس مالک الملک رب العزت وحدہو لا شریک نو ہے کہ جڑا ساٹھے دلان دی کیفیت نو ہر وقت جاندہ ہے لا یخفا علیہ شیئن فی الارض ولا فی السما زمین و آسمان دی کوئی چیز بھی اُدھے تو مخفی اور چھپی ہوئی نہیں عہو علی مم بزاط اس اندر جو خیالات اور اسوسات پیدا ہوگتے ہیں وہ تو بھی واقف ہے بھی جانتا ہے اس واسطے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ دل اندر بھی کوئی ایسا خیال پیدا نہ ہو جڑا اللہ نو پسند نہ ہو گوارا نہ ہوشا اور او مشیت کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی فرماندے نے حدیث کسی ہے انا او اللہ, تبارک تعالی اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے حدیث قدسی ہے کہ بندہ جس طرح کا اپنے دل اندر میرے بارے اندر گمان دکھا لینا ہے میں طرح نہیں بن جا میرا سلوک ادھر مطابق جس قسم کا کوئی گمان اپنے دل اندر پیدا کرتا اس واسطے ہمیشہ دل اندر اچھے خیالات اچھا گمان اور حسن سنی ہی رکھنی چاہیے اللہ تعالی سڈیا شکل سورت سڈے دباس انہوں چیزاں طرف نہیں دیکھتے دی. ان اللہ لا ينظر الى اللہ نے کم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تنگ تنگیا شکل سورتوں نہیں دیکھتے بل یم ضرو الاوب و بلکہ اللہ کی نگاہ دلاں کے ہے اور تے امان کے ہے کہ دل اندر نیت کیے سوچتے کینے اور پھر کرتے کی ہے سوچتے کی نے اور کرتے نیت میں بہت ہی دخل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث کے راوی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ عملاندہ دا دار و مدار نیتہ دے ہیں جس کسل دی نیت کسے شخص دی ہوئے گی اللہ دے ہاں او دے عمل کا او مطابق ہی جائزہ لیا جائے گا اور پھر مثال دیتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَمَنْ قَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنیا او او قال فرمایا اے میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم. جو جننے تے اس نیت نل ہجرت کی تھی مدینے آیا ہے اپنے وطن چڈ کے اپنے گھر باہر نو اپنے کاروبار کو چھٹ کے ادھا کے اپنے بیوی بچیاں کو چھٹ کے من کانت ہجرتہ الى الله ورسوله ہی وہ دی نیت ایسی کہ میں حجرت کر کے مدینے چلا جاؤں تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے میرے اللہ کے رسول خوش ہو جائیں کے ساتھ ایک ساتھی ہو رہا گیا میرا ایمان محفوظ ہو جائے میں ایسے معاشرے اندر چلا جاؤں جس کے ہر پاسے اسلام ہی اسلام ہوے ہو ایمان ہی ایمان ہوے ہو جن نے تے اس نیت نال ہجرت کی تھی فہ ہجراتہو اللہ و رسولہ او نو مبارک ہوے اودی حجرت اللہ اور اس دے رسول واسطے ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم و من کانت ہجرتہو ال دنیا یصیبھا تے جن نے دنیا بھی کی خاطر چلا جا, ہوا, اُتھے جا کے کاروبار چلاوا دکانداری خوب چمکے گی مہاجر لٹے پٹے اطراف اکناپ تو آ رہے نے کوئی مکان نہیں صرف چھپا واسطے کوئی جگہ نہیں نئے مکان بن گئے تو کاروبار میرا خوب چلے چل گا جن اسمت نال ہجرت کی فرمایا boha, دنیا مل جائے. Juha, ایس ہجرت کی ہے کہ مدینے جا کے کلا اور شادی کر لوگا شادی ہو گئی تو ہجرت کا نتیجہ نکل آیا اللہ کے ہاں وہ و سوال نہیں مثال دے کے بات یہ سمجھائی محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مانوا کہ عمل کا دار و مدار نیت ہے جس نیت نال کوئی کام کیا جا رہا ہے اللہ دیہب ہی وہاب ہو جائے حدیث اندر ایک ہو مثال آدھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورت ایک گلی گزر رہے ہیں ایک صحابی مکان بنا رہے سب آپ رک گئے انہوں کو پوچھنے لگ پہ کی چیز ہے یہ سحابی دس رہے ہیں کہ یہ کھڑکی ہے یہ روشن دان ہے یہ فلاں چیز ہے آپ نے فرمایا یہ کھڑکی کس واسطے اتھے رکھی روشن دان کیوں اتھے بنایا ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑکی چو تازہ ہوا آئے گی روشن دان روشنی آئے گی مکان اندھیرا نہیں گا آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے اگر تو نیت یہ کر لڑکی چو روشن دان چوں آزان دی آواز آئے گی ہوا تے روشنی تی تے جانی غور فرماو ذرا دی؟ ہوں دی؟ کہ اگر تیری نیت یہ ہوتی کہ اس کھڑکی چ مینو اذان کی آواز سنائی دے گی روشن دان آواز آئے گی اور روش بھی اللہ نے ہاں مل جانا اور دنیا دا جڑا مقصد کی وہ بھی پورا ہو جاتا تین ہا بھی مل جاندی روشنی بھی مل جاتی نیت دا ہے سارا دخل اور عمل نیت ہے سارا دار و مدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آمدے دن میدان مخصر اندر اللہ سب تو پہلے تین آدمیا بلانگے تین شخص اپنی باہر کا اندر حاضر ہونے کا حکم دیں گے چو ایک شخص تے ایسا ہوگے گا جنہوں اللہ نے مال و دولت نل نوا بے حساب دولت دے دنیا اندر وہ بڑا مالدار دوسرا شخص وہ گا جیڑا دنیا تو لوگوں کے گمان اندر شہید ہو کے گیا جنہیں اپنی جان کی بازی لگا دی تیسرا شخص ہوے گا جنوں بڑی خوبصورت آواز اور گلا اللہ نے دیتا، علم دیتا بڑا خطیب اور مقرر سی ان تینوں بلا کے ابھی تسی اگلے پچھلے سارے انسان موجود ہون گے مالدار اللہ فرمان گے کا کثیرہ اے بندے میں بے شمار دولت دیکھی بڑا مال دیتا تینو تو کی کیتا درض کرے گا یا اللہ جتھے کوئی غریب کوئی مسکین کوئی محتاج کوئی ضرورت مند مینو نظر آیا میں اتنے پہنچیا اور اپنے مال اپنے روپے پیسے پانی کی طرح بہا دیتا وہی ضرورت پوری کرن کی میں انتہائی کوشش کی تھی. اللہ فرمان گے بالکل ٹھیک پیسہ خرچ کیتا اپنے مال دولت کو بے درل خرچ کیتا لیکن تیری نیت یہ کہ میں سخی مشہور ہو جا دنیا اندر میری سخاوت کے چرچے ہو جان میری مثال دن کی جائے فقط کیلا رالا کا جو تیری نیت سی وہ مطابق تیری مشہوری ہو گئی تیرے چرچے ہو گئے تک مشہور ہو گئے ہو. فقد کی رالا تیری نیت پوری ہو گئی میرے ہاں تیرے واسطے کوئی و ثواب نہیں فرشتہ حکم ہوئے گھنٹ پکڑو اور جہنم دے دوسرے شخص کو پوچھا جائے گا کہ تینو جوانی دیتی طاقت دیتی, قوت دیتی. سماغا، تو کی پالتا توی دا میں اپنی سب تو قیمتی چیز قربان کر کے آ گیا میں جان دے دیتی اللہ پروان گے بالکل ٹھیک ہے جان دے دی لیکن نیت تری کہ میری بہادری دے میری دلیری دے میری شجاعت سے کسے لوگ دیا کر میری ایک تاریخ بن جائے چنانچہ تینوں نشانے حیدر مل گیا تیری قبر پہ بھل سال ہال ہا تک چڑھتے رہے تی کہانیاں مشہور ہو گئیاں کا قد کی لا جو تیری نیت سی وہ پوری ہو گئی میرے ہاں تیرے واسطے کوئی و ثواب نہیں اور اس لیے یہ پکڑو اور جہنم جہنگم کار تیسرے شخص مخاطب کر کے اللہ فرمان گے تین آواز دیتی بڑا اچھا گلا دیتا، دیتا، کہے کی گا اللہ کوئی ایسی مجلس نہیں سی جی میں جا کے تیری کتاب کی تلاوت نہ کیتی ہوئے کوئی ایسا اجتماع نہیں سی جی جا کے میں خطاب نہ کیتا ہوئے. اللہ ہو گئے بالکل ٹھیک ہے لیکن تیری نیت یہ کہ میں دنیا دا بہترین کاری شمار ہو جاواں میں دنیا دا بہترین خطیب اور نکرن مشہور ہو جاواں لوگ میری تقریر سنن واسطے دور دور تو چل کے اور کی لگا تھا جو تیری نیت سی وہ مطابق ہو گیا تو اس نیت میری کتاب نہیں پڑھی سی تقریر اور واقع نہیں سن کہ اللہ کا دین لوگ تک پہنچے اور او انو سمجھ کے عمل کرن دی کوشش کر فرشتے ہو بھی پکڑ لو دے درمیان جڑا شخص کوئی کام کرن لگا نیت یہ کر ہے کہ مینو یہ دنیا تے ہی جو یہ اجر ہے جو یہ ثواب ہے جو یہ فائدہ ہے وہ مل جائے اللہ فرما دن کا نہد رہنا چاہتا ہے اپنے عمل کا بدلا او دنیا کو ہی دے دیں اگر وہی نیت کہ ہو مجھے یہ فائدہ اتحے کہ اسی اپنے ذمے کسے کا کچھ نہیں رکھتے وہ سساب دنیا ہی بے بات کرتے صحابہ آئے رضوان اللہ ہمت مائی نو جس ویلے دنیا کا مال یا دنیا دی کوئی ہور چیز ہولتی سی تو او رونا شروع کر دے ایک صحابی نو ملن گئے دوست وہ گھر دے تو, تو اندر بیٹھے رو رہے تھا دوست اگے بڑھے پوچھا خیریت ہے کی گل ہے کوئی تکلیف کوئی صدمہ کوئی وجہ کہ انہوں نے اپنے گھر کے دوسرے کونے دی طرف اشارہ کر کے فرمایا اور دیکھو مال دولت کے انبار اور چیل لگے ہوئے ہیں میم کی ہوں یہ فکر لگ گیا کہ کتنے اللہ میرا حساب دنیا کے نہیں چکا رہا آخر میں خالی رہ جا میں تیس واسے واسطے رو رہا ابھی تو جفے مارتے پھرنے کہ جو کچھ آ جائے آ جائے حلال بھی آ جائے حرام بھی آ جائے اپنا بھی آ جائے کسی دوسرے کا بھی آ جائے قوننو حلال اور جائز ذریعے کچھ ملنا تھی تھی پھر فکر لگ جی کہ اتنے ہی تھی نہیں حساب پورا کیتا جا رہا مسلمان نے کہ آخرت اندر اللہ نے دینا ہے کہ تے میں اتنے ہی نہ فارغ ہو جا من کان یرید عید اللہ چیلا مالہ چلنا لہو اللہ فرما دا جلدی لینا چاہتا ہے دنیا تھی لینا چاہتا ہے ابھی وہ دے دینے نیت انسان کی اگر صحیح اور درست اللہ قادر ہے دنیا تے بھی فائدہ پہنچا دے اور وہ او آخرت اندر بھی حصہ رکھ لگ اللہ لہن کوئی روک تو نہیں نہ سکتا کہ دنیا چھے بھی تے بھی دن لگ پے ایسی تے بات ہی کوئی نہیں اللہ دکھا اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من دے بعض اوقات مومن دی نیت اے دے عمل والا بھی بہتر ثابت ہوں عمل اندر ریاکاری آتک دیئے دکھلاوا اور نمود و نمائش آ آتک دینے نیت اندر نہ دکھلاوا نہ ریاکاری نہ کوئی ہو رہتی چیز نیت المؤمن خیر من عمل مومن دی نیت اے دے عمل والا بھی ان کے بڑھ جائے کہ تے نیکی دی نیت اگر کر لگے کوئی شخص جدوں نیت کر لو ادو تو سواب ملنا شروع ہو جائے کافی دیر بعد ہونا وقت ہونا ہو لیکن نیت کر لو اللہ توفیق منگنا شروع کر دے تو سواب ملنا شروع ہو گیا یہ مثال دیتی رسول مقبول صلی اللہ والے فرمایا ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے ایک نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہے دوسری نماز دی دل اندر نیت کر لیے کہ انشاءاللہ اللہ میں اگلی نماز بھی وقت سے بعد جماعت ادا کرا فرمایا انتظار اسالا ایک نماز تو بعد دوسری نماز کا جڑا درمیانی وقت ہے اللہ کو سارا وقت ہی ان نماز اندر ہی شمار کر لے کہ میرا بندہ نماز ہی پڑھتا اشا کی نماز پڑھ کے صبح دی نماز کا دل اندر تصور لیا کے اللہ کو دعا کرتا مسلمان بستر سے لیٹ جائے کہ اللہ صبح اٹھن کی توفیق عطا پر میری جماعت نہ رہ جائے میری تقریر نہ بہت ہو جائے ساری رات اے آرام نال ستا پیا اللہ جی ہاں یہ عبادت لکھی جائے ایک حدیث اندرستہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی خوش نصیب عشادی نماز جماعت نل پڑھ کے سو جائے ادھی رات کے قیام کا سواب جس طرح انہیں ادھی رات تک قیام کیا اپنے رب کے سامنے ایشا نماز پڑھ کے جماعت نال سو ادی رات کے برابر قیام کا سواب لکھا گیا صبح اٹھ کے پھر نماز با جماعت ادا کر لے ادھی رات نہ انہیں قیام یعنی یہ دونوں نماز بعد جماعت انہیں ادا کر لیا یعنی ساری رات دے قیام دا عجر اللہ کے قیام کا ازر مل گیا حالانکہ بہانے بنا دے بچرتے کہ سانوں شوق ہوے سانوں کچھ خیال ہو گئے، کچھ تو نیکی دی نیت کر لے ادھر ملنا شروع ہو گیا دے ایس ایس مقابلے اندر دیکھو اللہ دی رحمت کوئی شخص اگر کتے گناہ کی نیت کر رہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیتیں انہیں کی ہوئی ہے اللہ کی کوئی نا نہیں کریں گے لیکن وہ سزا ادو لکھی جانیے جب وہ گنا کرے گا نیکی دی نیت کر لیے تو سواد شروع ہو گیا میٹر ڈاؤن ہو گیا تے جے برائی دی نیت کر لیے بلو دی نیت کر لیے نیت ہے زبان نہیں کوئی ایسا پروگرام کسی نے دسیا مالمیت کلم سمجھ کی بات ہے نیت دا تعلق ہوں دل زبان دل جو کچھ بول کے کیا جاندہ ہے وہ نیت نہیں اے تو ایک مسئلہ سمجھ لو کہ نماز پڑھن لگیاں کھڑے ہو کے بعد دوست ہاتھ اٹھا کے بعد اس حالت اندر کھڑے ہو کے کچھ کلمات کہیں اور او نام رکھے ہوا ہے نماز دی نیت نیت کے دل اندر آئی جدو وقت ہو گیا اگام سن لئی وضو کر کے تے کھڑا یہ سارا کچھ نیت اندر ہی شامل ہے نماز واسطے یہ تیاری ہوئی ہے یہ جی کلمات زبان نال بول کے ادا کیتے جاندے نے کہ میں ہوں دو رقطہ پڑھن لگا تین پڑھن لگا چار پڑھن لگا الا ہاضل کے آپ نیت نہیں کیا جانا البتہ یہ بتت رکھا جا سکتا ہے کیونکہ نہ یہ ثبوت قرآن اندر نہ حدیث اندر نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کلمات کہے نہ صحابہ نے ایسے کلمات پڑھے اور پھر آخری طور پہ ذرا سوچا جائے نماز سے ساری ہی عربی اندر ہے وضو وہ کرسم اللہ رحمان ارحیم پڑھنے یہ تو نہیں کہیں گے اللہ کے نام سے جڑا بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے اردو چکل بھی استعمال کرو در معلوم یہ ہے کہ یہ اپنی طرفوں کو کوئی داخل اور شامل کیتی ہوئی چیز ہے جہاں تعلق نماز وال نہیں جہد وجود قرآن اور حدیث اندر نہیں جہد سبوت پیگمبر اور صحابہ تو نہیں ملتا رضوان اللہ علیہ نیت دل اندر ہے کہ میں کی کر لگا ہوں کنگ نماز پڑھنے لگا کہ دسنا انہوں جا تیرے دل دے اندر جس ویلے خیال پیدا ہو رہا سی وہ بھی جانتا وہ بول بول کے یہ بدت ہے گناہ دی نیت کر لیے فرمایا جنوں تک اپنی او نیت بول کے الفاظ نل کسی نو دستا نہیں کہ میں ایک کم کرنا چاہنا اللہ دی نا دا عوضوں تک گناہ شروع نہیں ہوں دا گناہ دی سزا عوضوں مرتب ہوں دیئے جنوں او کم کرنا ہے نا دا اللہ دی خلاف برزی دا تے جے کم کرن تو پہلے او نیت سی لیکن کم نہیں کیتا نیت چھڑ دیتی اونوں ختم کر دیتا فرمایا گناہ تے نہیں نیت چھڈن تے اللہ ایک نیکی عطا کر نیت چھڈن دی نیکی مل جاندی کہ این نے نیت کیتی ہوئی تھی گناہ کرنی لیکن میرے بندے نے میری وجہ نال میرے تو ڈر کے میرے عذاب دا تصور ذہن اندر لے آ کے اپنی او نیت بدل دیتی اونوں چھڑ دیتا ہے اللہ او دے تے اور ثواب ضرور دے کیونکہ اللہ رحیم اور کریم ہے وہ مہربان ہے ابھی ہی نہ ہاں اللہ جیسا مہربان کوئی نہیں ہو نظر آئے اللہ جیسا ہمدرد بندے کا کوئی نہیں نظر آ رہے اللہ امدرد ہے سارا کہ ابھی خود اپنے اینے خیر خواہ نہیں جنہیں سا رب سا خیر خواہ مسلمان کا ذرا جہاں نقصان بھی اللہ نرداشت نہیں یہ تو رستہ چلدی ہوا کسی پتھر نل چھو کر کھا والا ہے یہ پیر اندر کوئی کانڈا چھ جانا ہے اگر اس موقع زبان دے الفاظ نکل جانے پتہ نہیں یہ کنے گناہ معاف ہو گئے اور کنے درجے بلند ہو گئے اللہ جی بھی تکلیف مسلمان دی کوارا نہیں کہ او کسی نے آزاد اندر تکلیف اندر مبتلا کر کے کدو خوش ہو اعلان ہے ماں اللہ آزاد اللہ نے تو انو عذاب دے کے کی لینا ہے خدا انو کی ناصل ہو رہے ہیں جہنمندر جلا دی ان شکر تمن تم اگر شکر گزار بن جاؤ اور مومن بن جاؤ ایماندار ہو جاؤ اللہ ذاتی طور پہ کسی نہ کوئی دشمنی نہیں ان ذاتی طور پہ نہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے نہ ان کوئی راہت اور خوشی پہنچتی کسے کسی نےکی کرن اللہ دا کوئی ادھورا کم مکمل نہیں ہو جاتا اور کسے دے کسی کرن اللہ دا کوئی کم ادھورا نہیں رہ جن آ میرا سوال فرمایا من عمل میرا سوال کوئی اچھا کم کرتا ہے نیکی دا کم کرتا ہے فلے نفس وہ اپنے لی کر رہا ہے اُنہا فائدہ انہوں ہی پہنچنا وَمَنْ أَسَاءَ <فَعَلَيْهَا> تے جے کوئی میری نافرمانی دا کم کرتا ہے, گناہ دا کم کرتا ہے، تے دی سزا بھی انہی ملنی ہے دا نقصان، دی نہیں پہنچنی. اللہ بے نیاز ہے یہاں ساری چیزیں بات یہ ہو رہی تھی کہ نیت پہ دارو مدار ہے آ حالت سا موضوع چل رہا ہے جی اگر کسی شخص کی نیت یہ ہو کہ میں بڑا چرری بڑا پبی بڑا بہادر بڑا دلیر بڑا نڈر مشہور ہو جاواں اور اگر میری جان چلی جائے تو میری شہادت کے چرچے ہو جان تو ایسی شہادت اللہ دقابلے ہاں کو بولیں تو جی دل اندر یہ جذبہ ہے کہ میری جان بھی چلی جائے لیکن اللہ کا دین بلند ہو جائے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے میری جان جانے چلی جائے تو پھر تیرے خون دے ایک ایک قطرے دی این قیمت ہے کہ ساری دنیا دے خزانے خرچ کر دیتے جانتے وہ دی ادا نہیں ہو سکی اللہ پرانی مجید اندر نہ سمجھو کہ کافر لکڑی دے یا پتھر دے یا کسی اور چیز دے بنے ہوئے وہ بھی انسان نے تاریخ گوشت گوشت دے وہ بھی انسان نے بھی درد ہوتی ہے تکلیف پہنچتی ہے خون چلتا ہے مرتے جس طرح زخمی ہوں نا میدان جنگ اندر اسی طرح کافر بھی زخمی ہوں انہوں بھی درد اور تکلیف کا احساس ہوں فرق کی ہے ورجو من اللہ ارجن مسلمان اپنے رب دی رحمت دی امید لے کے میدان اندر نکلتا ہے کہ کافر دے دل اندر کوئی امید نہیں ہوں وہ حکم دا بندہ بن کے نکلتا ہے کہ جے واپس مڑے اپنے گولی مار دین گے ابھی جانا پہ لگا وہ مجبورن جان جے اللہ دی رحمت دی امید لے کے نکلے آئے. اپنی زندگی کا نظرانہ پیش کرنے والا اپنی جان پیش کر دالا یہ واحد شخص ہے فرمایا اجے شہید ہون والے دی روح پرواز نہیں کی زخمی ہوتا ہے وہ اجے نکلی نہیں ہوں کہ اللہ دی طرف حکم ملتا ہے آسمان دے دروازے کھل جانے اور پیغام مل جاندے کہ دیکھی کہ تے تکلیف کا احساس کردی ہوا تے افسوس نہ کری اپنی زبان چو کوئی لفظ نہ ایسا بےکار نہیں اگر آسمان دی طرف دیکھ آ جنت اندر تیرا محل تیار ہے تو گی دنیا کے ہی وہ محل دکھا د تے قیامت والے دن تے ایک عجیب منظر ہوا ہے شخص کا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات تے واضح ہے کہ شہید ہونے والے نو گسل نہ دیتا جائے وہ خون بڑی قیمتی چیز ہے انو کے ضائع نہ کیتا جائے بہت بڑا جرمن اپنے درمیان اندر لے کے بڑی شام نال اپنے رب کی اندر پیش کرنے لے جا رہا ہومایا لو لم المسک دیکھنے سے وہ خواہ گا جڑا زخموں سے نکل رہا گا لیکن وہ خوشبو بھی زیادہ آ رہی ہے اسی حالت اندر اپنے اللہ کی بارگاہ اندر پیش گا کہ اللہ تو تین جوانی دیتی تھی طاقت دیتی تھی جان دیتی تھی میںری بارگاہ پیش کر کے قربان کر کے تیرے کول پہنچ گئی آج جنگے بدر پیشہ سب تو پہلا مارکا خلاف جڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر بدرتے میدان اور اس دے دی. کل تعداد تین سو تیرہ سی انہوں نے میدان بدر اندر لے آتا محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے ہوئے نے اور آپ فرما رہے نے اے اللہ میری تے پونجی جڑی ہے میں لے آئی میری پونجی یہ تین سو تیرہ اپرا نے تر چاہیں کہن کا بول بالا تیرا دین زندہ اور قائم کائم ہوج یہ لاج رکھ لے ان کی عزت رکھ لے اللہ اگر اج یہ مغلوب ہو گئے اج یہاں تک کپار غالب آ گئے تے قیامت تک تیرا نام لین والا ہے زمین سے کوئی نہیں ہو دعا فرما رہے محمد ہر ایک کا جذبہ یہی ہے کہ اللہ میری قربانی قبول فرما لو جس ماں پیجا میدان جنگ اندر پہنچیا ہوا ہے اس ماں دیا دعو اللہ میں یہ خبر نہ سنوں کہ میرا بیٹا زندہ واپس آ گیا میں شہید جی ماں بن کے تیری بارگاہ اندر پیش ہونا چاہیے جس بیوی کا خانج آیا تھی اس بیوی دی دعا ہے یہ میں شہید دی بیوہ بن کے آنا چاہیے کر دعا یہ لیکن یہ اللہ کے علم اندر ہے نا کہ شہادت کنو نصیب ہونی حضرت خالد ابن ولید نے تھوڑے دے مار کے لڑے تھوڑیاں جنگ اندر شہید ہوئے شریک ہوئے لیکن اللہ کے علم اندر اے بات سی کہ موت آئیے بس سر پہ آئیے کہ تے میدان جنگ اندر نہیں آئی بعض نے یہ دی توجیح اے کی تی ہے یہ دی وجہ اے بے ان کی تی کہ خالد ابن ولید نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب بتایا تی سیف اللہ اللہ دی تلوار اللہ دی تلوار پھر کسے غیر اللہ تو تنیسی نہ ٹوٹکت رہے ہیں وہ تلوار جب توڑیے اللہ نے آپ توڑیے کسے غیر کے ہاتھوں نہیں ٹوٹن دیتے جس ویلے موت قریب آ رہی تھی دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ ستر زخم تے ایسے بڑے بڑے سن حضرت خالد ابن ولید دے جسم تے جڑے دوروں دیکھے جا سکتے سن تے چھوٹے چھوٹے زخم گنے ہی نہیں سجا سکتے لیکن موت آئیے تے بستر دی آئی ہے بستر اللہ ان حکمتوں کو خوب جانتا کوئی شک نہیں کہ موت بہت بڑا درجہ ہے میدان جنگ اندر شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے اللہ لیکن اللہ قادر ہے کہ اس تو بھی بڑا مرتبہ کسی نے ہو دے چنانچہ ایک واقعہ آدھا ہے حدیث اندر دو صحابی سحابی رضی اللہ عنہ جنہ کی دوستی آپس اندر مشہور سی ویسے تو سارے ہی صحابہ ایک دوسرے دے دوست سن ایک دوسرے دل محبت کرنے والے سن ایک غلط فہمیاں اساں پیدا کر لیاں نا کہ فلاں فلاں وال ناراض فلاں فلان بولتا دے نال غصے تھی اللہ نے قرآن اندر دع ہی دیتی ہوئی ہے رو آئی نو کہ انہوں نے دل آپس اندر شیرو شکا سن انہوں نے کوئی کسے نال ناراضگی اور غصہ نہیں تھی کوئی کسے نال بول چال بند نہیں رکھتا لیکن ان دو صحافی دوستی کی دی. مثال دیتی جاتی تھی ہر وقت اکٹھے کھانا اکٹھا پینا اکٹھا سونا اکٹھا اللہ دش ایک جہاد اندر دونوں گئے ایک شہید ہو گیا دوسرا آنسو بہاندہ ہوا واپس آ گیا یہ کہہدا ویا کہ اللہ تین بھی جا میں شہادت نصیب فرمایا میرا ساتھی میرا دوست تو بلا لیا تو میں ہن واپس جا رہا ہوں. وہ واپس آ گیا چند دن دے یہ واپس آیا تھی ای اپنی تب ہی موت ہویا. ایک میدان جنگ اندر شہید ہو گیا اپنی تب ہی موت ہویا. تے باقی صحابہ بیٹھ کے اس قسم کے دی افسوس دیا گلا کر دیکھو جی یہاں دی دوستی مثالی قسم دی سی ہر وقت اکٹھے لیکن ایک نو اللہ نے شہادت نصیب فرما دیتی دوسرا بےچارا آج گھر پہ ہوا یہ گل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی کہ ایس کے سمجھے تاک سرات لوگ بیان کرے آپ نے صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا کہ بے شک اے ٹھیک ہے کہ سادہ فلان ساتھی ایدہ فلان دورست وہ میدان جنگ اندر شہید ہویا جام شہادت میش کر گیا یہ چند دن دے بعد اج اپنی تب ہی مہد پھوت ہویا ہے لیکن عوضے تو بعد انہیں جیڑیاں نمازہ پڑھیاں نے ہو سکت ہے اللہ نے ان عوضے تو بھی بلند درجہ عطا کر دیتا یہ تھی اللہ دے علم اندر ہے شہادت بے شک بڑا عالی مقام ہے لیکن نمازہ ذکر کر کے فرمایا جیڑیاں انہیں عوضے تو بعد نمازہ پڑھ رہیانے ہو سکتا ہے اے عوضے تو بھی اچھا پہنچ کیا عوضے تو بھی بلند درجہ انہوں مل کیا نیت اگر اللہ نو راضی کرن دی ہے، اللہ عجر اور سواب حاصل کرن دی ہے اللہضی اور سواد حاصل ہے کر شہید واسطے بہت کچھ موجود ہے جنگے بدرتے شوہر اللہ دی باردہ اندر جس ویسے وہ حاضر ہوئے پیش ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے ہو میں تو راضی اور خوش ہو گیا تو واقعی اپنی سب تو قیمتی چیز میرے نام سے قربان کر دی اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیتا ہے میں راضی اور خوش ہو گیا تھی دسو ہوں تھی کس طرح راضی ہونا اللہ تھی اپنے راضی ہون کی بات کرے تھی کس طرح راضی ہونا چاہتے چوتھے پارے اندر سورہ آلے عمران اندر یہ واقعہ موجود ہے انہوں نے ارض کی تھی یا اللہ سارا دو خاصان نے اللہ خود پوچھ رہے ہیں کہ تھی دسو تیس کس طرح راضی ہونا دو خاصا نے سکے کہ سانو دنیا تے پھر واپس بھیج دیتا جائے اسی اُس طرح دنیا سے چلے جائیے جیڑا لطف اور مزہ شہادت دا اسی چکھ کے آئے ہاں سا دل چاہیے کہ وہ مزہ پھر چکیے اللہ نے پوچھا آئے کہ انہوں نے اپنی خاص بیان کی دیئے. اسی تو دروازہ کھولیا ہویا ہے نا واپس بلاؤ کا واپس آن کا جن مرضی بلا لیا تو جہاں مرضی آ جائے شوہدائے بدر ہیں اللہ خود پوچھ رہے ہیں کہ میں تے تو آجے تے راضی ہو گیا تھی دسو کس طرح راضی ہونا ہے وہ اپنی پہلی خواہش یہ بیان کر دینے کہ یا اللہ سانو دنیا تے واپس بھیج دے لطف اور مزہ آیا ہے نا شہید ہون ہوگیا وہ لطف اور مزہ دوبارہ حاصل کرنا چاہیں اور خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے سن کہ میری یہ خواہش ہے میری یہ آرزو ہے تو تین دفعہ فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ اندر شہید کیا جاواں پھر زندہ کر کے دنیا سے واپس بھیجا جاواں پھر شہید ہوواں پھر بھیجا جاواں پھر شہید ہوا پھر بھیجا لطف اور مزہ عجیب شہادت فرمایا دوسری خواہش سے خواہش یہ ہے کہ ابھی اپنے جا کے اپنے عزیز اقارب نو اپنے دوست اخباب نو یہ پیغام دے کہ زندگی تے ختم ہو ہی جانی ہے دنیا تو آنا ہی ہے لیکن یہ رستہ اختیار کر کے آیا جی شہادت والا اے بڑا ہی بہترین رستہ ہے اور بڑا لطف اور مزہ ہے دیتا. دیتا. دینا جواب ملیا کہ میں تو منویاں یہاں دو خواہشوں کی بڑی عزت اور بڑا احترام ہے لیکن اے میرے قانون دے خلاف ہے جنہوں بلا لوا واپس نہیں بھیجا میں تمہیں بلا لیا یہ کوئی شک نہیں کہ قرآن کے الفاظ نے وَلَا اللہ کی راہ شہادت پان والوں مردہ نہ یہ گوارو نہیں کہ انہیں لفظ مردہ بولیا جائے انہوں نے عزمت شان اندر مقام اور مرتبہ ایسا بلند ہے کہ انہوں نے یہ لفظ بولنا اللہ نوارا نو جائے ہمیشہ زندگی حاصل کر کے دنیا سے رخصت ہوگی ایسی زندگی ملی ہے کہ جا کوئی نمونہ دنیا پیش ہی نہیں جا کشور اگے فرمایا لیکن انہوں نے زندگی کا سمجھ نہیں سکتے کہ کس قسم کی زندگی دوسری جگہ تے فرمایا ول ان ہاں ہا جتوں تک تھی دوسری خاص کا تعلق ہے کہ اپنے لواحقیم نزیز وکالت نیا زندہ موجود نے پیغام دینا چاہتے ہاں فرمایا یہ پیغام میں قرآن کے ذریعے اللہ, اللہ نے قرآن اندر دے دے جاتے تھے شہید ہو کے میرے کو پہنچ چکے نے وہ ایک خوش خبری سنا چاہتے نے کہ تسی بھی اسی رستے تے چل کے آنا اس رستے تے چل کے آؤ گے خوف محسوس ہوسنو ملال اور غم تو گا. مسلمان نو اور مومن نو خوف کا دا. او اپنے اللہ کو جا رہے ہیں موت جس طرح جس طرح دے قریب آ رہی ہے دی خوشی دے لمحات بڑھ رہے ہیں وہ یہ سوچ رہا ہے وہ ہے کہ موت سبب بن رہی ہے اللہ نا محب اور محبوب دی ملاقات کا سبب جہاں ہوں بھی محبت ہوتی ہے اللہ ملاقات کا سبب بن رہی ہے موت سے وہ ڈر اور خوب کیوں جس اللہ دی خاطر ساری زندگی وہاں تا تشنی کی گئی انہوں گالیاں دتی گئیاں ان پتھر مارے گئے جس اللہ دی خاطر انہوں نے اپنی جان قربان کر دی دیتی ہوں اس اللہ نال ملاقات کا وقت آ رہا کہ کیا انہوں نے ڈر اور خوف محسوس ہوگی گا یقین وہ خوشی نل جا رہے ہے اپنے رب دلہ اللہ لا رہی ہند فرمایا وہ تو تھانوں پیغام دے رہے ہیں کہ کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں محسوس ہونا دنیا اندر معمولی جہ نقصان ہو جائے خدا نہ خاصہ چھوٹی تو چھوٹی کوئی چیز خراب ہو جائے گم ہو جائے کہ تے افسوس ہوتا ہے کن سدمہ پہنچتا ہے ایک بٹن کمیز کا گر جائے کہ آدمی پریشان ہو ہے کہ دیکھنا جی میرا بٹن گر گیا ہے حالانکہ کنی معمولی چیز تے جڑا شخص اپنا سب کچھ چیزیں بنایا کمایا جمع ہمیشہ ہمیشہ کیا سدمہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ سب کچھ چڈ کے جا رہا ہوں اور میں واپس بھی نہیں آنا لیکن فرمایا وہ تھانوں یہ پیغام دے رہے کہ کسی قسم کا غم اور صدمہ بھی نہیں پہنچتا کیوںکہ یہ چیزاں کچھ بھی نہیں جو نعمت اللہ نے اگے تیار کی ہوئی نے یعنی یہاں کوئی موازنہ ہی نہیں جا سکتا آخرت دی ایک ایک نعمت این قیمتی ہے کہ ساری دنیا دے خزانے خرچ ہو جان کی ایک چیز دی قیمت ادا نہیں ہو سکتی وہ دی مثال دیتی محمد اللہ فرمایا صحابہ ماحول دے مطابق مثال اے دیکھی فرمایا مو دے سو تہ دے گم خیر مینت دنیا پما پی ہاؤ کما کال سلے انہوں سواریاں گھوڑے سن اونٹ سن خچر سن گدے سن یہاں سواریاں پورا اندر بھی اللہ نے ذکر کیتا ہے ول خیلا وا ومیرا لٹر فرمایا ہا وزی آ فرمایا کئی قسم دیا سواریاں پیدا کی ہوئی نے جنا سے چڑھتے ہو اپنا سامان لے ہو، لو حمل کا کام لیند آیا اور ایسے ایسا سواریاں بنا والے اور پیدا کرنے والے آ جڑی تک معلوم نہیں اللہ سے علم دے اندر قیامت تک دیا سواریاں سن ان ماحول دے مطابق مثال دے کے سمجھایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تھی اپنی سواری نو چلا واسطے جہاں چھانٹا استعمال کرتے ہو گھوڑے چلا واسطے نو چلا واستے چھانٹا استعمال کر, دے ہونا؟ نو استعمال کر دے ہو. اللہ نے اس چھانٹے نو لٹکان واسطے جنت اندر جہی کھونٹی لگائی ہوئی ہے نا مو سو سے آ دیکھو چھانٹا لٹکا واسطے خونٹی اللہ نے جڑی لگائی ہوئی ہے اگر ساری دنیا کے خزانے خرچ کر دیتے جان تو اس خونٹی دی قیمت ادا نہیں ہو سکتی وہ چھانٹا کن قیمتی جڑا اس خونٹی نال لٹکے گا وہ سواری کن ہوگی جڑی اس چھانٹے چلے گی اج تے ایک ایک گھوڑے واسطے بھی لاک روپئے دیا ویگنوں تیار ہو رہی ہیں نا دنیا و ما پی ہا فرمایا وہ چانٹا لٹکا واسطے جڑی کلی اور کھونٹی اللہ نے لگا دیتی ہے جنت اندر ساری دنیا کے خزانے خرچ کر دیں دی گی سواری کننے دی ہونی چاہی اور او سواری تے بہت والے سوار دی کننی کی وہ پیغام یہ بھیج رہے ہیں پر مایا پیغام تا میں پہنچا دینا اللہ نے او پیغام قرآن کے ذریعے سک پہنچا د یا تبشرون بالذین لم یعقوبهن <الْحَطُوبِهِن> تے انسانہ انساناں واسطے مسلماناں واسطے جڑے دنیا اندر موجود ہون انن لئی یہ پیغام آ گیا کہ تسی بھی شہادت دے راستے تے چل کے اللہ کل پہنچنا ایک راستے تے چلن والے نوں کوئی ڈر اور خوف نہیں کسے قسم حزن و ملال غم اور دکھ نہیں کسے چیز دے چھڈا اللہ نے او دے واسطے اتنا کچھ تیار کیتا ہے بچرتے کے نیت نیک اگر نیت نیک نہیں کہ پھر کچھ بھی حاصل نہیں جان بھی گمائی اللہ ہاں بھی کچھ حاصل نہیں ہونا نیت نیک ہے کہ او قدم فرمایا جنہ قدم تے اللہ دی راہ اندر جہاد واسطے چلدی ہوبار پہ جائے گرد پہ جائے یہ ممکن نہیں کہ ان نو اللہ جہنم اندر پا رہے دو اکھی ایسا نے جنہ تے اللہ نے جہنم دا دھواں حرام کر د وہ اک جیڑی اللہ کے ڈر تو کدی ہے پے جیسے مکھی دے سر دے برابر اللہ کے خوف دی وجہ پانی ٹپک گیا اللہ نے او اس اک سے جہنم کا حرام کر دیتے دوسری مجاہد دی اک جیڑی پہنا دین واسطے کدی سرحد تے دی دین دی اسلام دی مسلمان دی حفاظت واسطے جیڑی اک رات جاگ کے گزار لگی ہے اللہ نے او اس اک تے بھی جہنم دا دھواں حرام کر دی فرمایا مجاہد اللہ دی رضا واسطے اللہ کی دی میدان جنگ اندر گیا ہے سپ اندر کھڑا ہو جانا اللہ دلا ہاں مقبول ہے کہ وہ مقابلے کوئی مسلمان سچ سال دن نو روزہ رکھے تے ساری رات کا قیام کرے تے عبادت پیچھے رہ جائے گی مجاہد ایک دفعہ سپ اندر کھڑا ہو گیا وہ اے لگ جائے لیکن ان مل عمل یات دار مدار سارا نیت سے ہے اگر آدمی اچھا باتاں سوچتا رہے دل اندر اللہ دے بارے اندر حسن زنی قائم رہے تے بیٹھیاں بیٹھیاں بھی نیکیاں لگیاں رہی اس سوچ نل بھی اور سواب اللہ دے ہاں مرتب ہوتا رہتا جی نیت خالص نہیں تو پھر کچھ بھی کر لے اللہ ہاں کوئی چیز یہ موجود نہیں ہو ہوگی جواب دے جائے گا کہ تُو جس نیت یہ کیتا سی جنوں راضی کرنے واسطے کیا چلا جا جی وہ کچھ دن کا تے لے لے میرے پاس میرے واسطے کوئی اور سواب نہیں آؤ اج وقت ہے اپنی اتوں نو خالص کر لیے اپنے اندر خلوص اور اخلاص کا جذبہ پیدا کر لیے اللہ اعمال نو ریاکاری تو محفوظ فرما اللہ نو اپنی رضا واسطے خالص کر لے اللہ ابھی جو بھی اچھا نیکی دا کم کریے ساڑی نیت یہ ہوے یہ تازی ہو جائے نمود و نمائش اور ریاکاری سے دکھلاوے واسطے کوئی کم نہ کریں دکھلاوے واسطے جڑا شخص کم کرتا ہے ایک ہری سنگرام شرک کرتا ہے من را پگت اشرکا ریا مشرک ہو جاتا ہے اور بات بالکل واضح ہے کہ انہیں اللہ کی جگہ سے مخلوق نو خوش کرنے کی کوشش کی خوش تو کرنا چاہیے اللہ کو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے تو وہ مخلوق نو آپ ہی راضی کر دینا ہے کہ جی اللہ ناراض ہو جائے تو مخلوق نو کوئی راضی کر نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اس روئے زمین اندر ہے یہ سارا تیار دے دے خرچ کر دقسیم چاہو نا کہ انہیں دل اندر اور محبت پیدا ہو جائے ما اللہ ممکن ہی نہیں کہ تسیح محبت پیدا کر سکا یہ طاقت اللہ وہ محبت پیدا کرتا ہے وہ گلفت پیدا کرتا ہے, پیدا کرتا ہے پھر اللہ نو راضی کرنا آسان ہویا सारी مخلوق نو راضی کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اگر اللہ راضی ہو جائے تو ساری مخلوق بھی راضی ہو جائے گی اللہ ناراض ہو گیا تو کسی نو بھی راضی نہیں کیتا جائے اللہ تعالی یہ بات سمجھن دی اور پھر اپنی محبت اور اپنی لگاوات سے ہر کام کرنے دی توفیق عطا فرمائے وا اخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایک تے کہ موکل کی چیزیں انسان جب پیدا ہوتا ہے تو یہ ایک ہم پیدا ہوتا ہے جڑا ساری زندگی نال ہی ہے یہ نیک آدمی نو نیکی دستا ہے اگر وہ خود نیک ہو جائے تو گناگار آدمی نو ہمیشہ وہ گنا کی ترغیب دینا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم ذات کے بارے اندر ارشاد فرمایا کہ انہیں بڑی کوشش کی تھی میری عبادت اندر خلل میری توجہ ہٹاؤ کی میں نماز پڑھ رہا ہوں تھا کدی اگ بال کے میرے سامنے اس طرح آ رہا کدی کوئی جانور بن کے میں نو ڈراؤن کی کوشش کر رہا لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی میں وہ کسی تدبیر نو کامیاب نہیں ہون دیتا شانی فرمایا ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں جب دیکھا میں کامیاب نہیں ہو سکتا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا مکلا کلمات چند پڑھ کے کچھ ورد وزائف کر کے نیک لوگ جڑے نے وہ پرانے مجید احادیث اندر جہاں دعاواں موجود نے وزائف موجود نے وہ پڑھتے ہیں وہ ساتھی جہا ہے او دی مدد کرتا ہے نیکی کے مشورہ دینا دل دین ہے جل اندر پا دین ہے اور جہے لوگ اللہ ریتان شرارتوں کے منصوبے سجا دا, دا تو بچن اللہ نے پرانے مجید اندر بھی فرمایا ہے گا نہیں یا شو ام ذکر جڑا سارے ذکر تو غافل ہو, ہو تے پھر شیطان مسلط کر دینا شیتان کا غلبہ اور قبضہ ہو جاتا ہے تو ہوگا لہو کریم او ہر وقت ساتھی بنیا رہا ہے اور وہ نا پروانی کے کم کرتا رہتا ہے نمیتو نمیتو نمیتو نمیتو نمیتو. تو اللہ کو ای دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مینو میرا جڑا ذات ہے وہ شرارتوں کولو محفوظ رکھیں ان میرا ممتو مہاون بناویں نیکی دے کم اندر اچھے کم ماہ اندر اوہ میں نو تیری ناپرمانی دے نہ اُبہارے ایسے کم نہ میں نو سکھاوے اور میں دل اندر ایسے خیالات نہ پاوے جنہی سے نو پسند نہ ہو دوسرا سوال کسے دوست نے ایک کیتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوگئے وہ بوزودی بجائے سے یمم کر سکتا ہے کہ نہیں بلکل یہ مسئلہ واضح ہے کہ اگر پانی استعمال نہیں کر سکتا زخمی ہوندی وجہ نالت کمزور اور ضعیف ہونے کی وجہ نال تیمم کرن دی اجازت ہے لیکن نال بھی ہے کہ کیا وہ صرف فرض ہی ادا کر لے تو نماز ہو جائے گی اگر وہ انتہائی کمزور ہے ضعیف ہے تو پھر صبح دی نماز کے نال سنتیں ضرور پڑھے عشا کی نماز نال ذکر ضرور پڑھے باقی نمازوں دیا اگر سنتیں رہ جلہ معاف ہے صبح دیا سنتیں کسی حالت اندر بھی نہیں چڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اینی تاقید ہے اور اور سواب ہے جماعت مقابلے اندر ایک امیر آدمی ساری دنیا کے خزانے لے کے نکل پوے سے سوچے کہ میں یہ تقسیم کر کے پھر جماعت نلا گا وہ تقسیم کر کے پہنچی جماعت کھڑی ہو گئی, پہلے نہیں پڑھ سکیا فرمایا سنتیں پڑھ کے جماعت نماز پڑھی ہے ثواب زیادہ ہوا سارے خزانے خرچ کرنے والا ہوتے تو پیچھے رہ جائے ایمیت والی سنتیں اے, اے, اے کسی حالت اندر نہیں چڑیا رسول اللہ صلی اللہ اسی طرح بتر پڑھنا ضروری ہے باقی نمازوں کے فرض ہی اگر بیمار اتنا کمزور اور ضعیف سے کہ نہیں پڑھ سکتا زیادہ فرض ادا کر لگے اللہ قادر ہے کہ وہ فرض ہی قبول فرما لگے اور وہ پوری نماز دے قائم مقام کر دے آخری بات یہ ہے کہ ایک بزرگ فاروق آباد آئے نے مسجد بڑی پرانی سی وہی چھت گر گئی ہے بالیا نیونک لگ گئی ہے چھت گر گئی ہے وہی چھت انہوں نے پانی ہے اگوں سردی دا موسم آ رہا ہے چاہیتا ہے کہ اِسے انہیں تاون کریے تاکہ اللہ نے اس گھر کی چھت بن جائے